اور اسی کے ہیں جتنی اسمانوں ہے اور زمیں میں ہیں اور اس کے پاس والے اس کی عبادت سے تکبر نہ کرتے اور نہ تھکیں